بسم اللہ الرحمن مین وفرو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے محدث الا استمعوه وهم اچم کلو بو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 بل بالحق فإذا هو زاهق تصفون اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو مخلوقات ان دونوں کے درمیان ہے اس کو لہو و کے لیے پیدا نہیں کیا اگر ہم چاہتے کہ کھیل کی چیزیں یعنی زن و فرزن بنائیں تو اگر ہم کو کرنا ہی ہوتا تو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے نہیں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 اللہ ہماری کے عرش ان سے پاک ہے لا یوس المائے یوس الوم ام امت من دھونی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 سبحانه بل عباد مكرمون لا يسفقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم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 انسان کچھ ایسا جلد باز ہے کہ گویا جلد بازی ہی سے بنایا گیا ہے۔ میں تم لوگوں کو ان قریب اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو تم جلدی نہ کرو۔ وہ یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین لو يعلم الذين خروحین لا يكفون عن وجوههم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 تو کیا یہ لوگ غلبہ پانے والے ہیں الو ولاس مب دعماغ سم فم ہل رَبِّكَ پول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 اور ہم نے موسا اور ہارون کو ہدایت اور گمراہی میں فرق کرنے والی اور سرتاپا روشنی اور نصیحت کی کتاب عطا کی یعنی پرہیزگاروں کے لیے جو بند دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا بھی خوف رکھتے ہیں اور یہ مبارک نصیحت ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو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 کہ یہ کیا مورتیں ہیں جن کی پرستش پر تم معتقف و قائم ہو وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے ابراہیم نے کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے رہے قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین قال بل ربکم رب السماوات والارض اللذی فطرہن و انا على ذالکم من الشاہدین وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ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 ابراہیم نے کہا کہ پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں تف تم پر اور جن کو تم اللہ کی سوا پوچھتے ہو ان پر کیا تم عقل نہیں رکھتے قَالُوا حَرِّقُوا وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمِ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَنَجْجَيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ اللَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ تب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبود کا انتخام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو ہم نے حکم دیا اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجبِ سلامتی بن جا ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا اور ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بچا نکالا جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھی تھی وہبنا له اسحاق و يعقوبنا فله وكلنا جعلنا صالحين وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا واوحينا اليهم كل الخيرات وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائف إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور مستض برآں یعقوب اور سب کو نیک کیا اور ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوۃ دینے کا حکم بھیجا اور وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے اور لوت کا قصہ یاد کرو جب ان کو ہم نے حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا اور اس بستی سے جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے بچا نکالا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 الصالحين اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پرور دگار سے دعا کی کہ مجھے ایزا ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے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 وَدَنّون إذها بَمُغاضبًا فَضََّ أَللا نَّقدَِرَ عَلَْهِ فَنادَا فيِي الظُرُماتِأَ إه إلاا أن إلا تَ سُبحانك فَند في الظُلماتِأَ إه إللاا أنْ تَ سُبحانكَ إي كنتُ مِن الظالمين فَسَْجَبنَ لَهُ وَنجَّينهُ منِنَ الم وَكذَكَ نُج مُؤمننين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 وز کرنی فرشین خیراتی ونا رب و ناربر خواشین اور زکری کو یاد کرو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 واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في رفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حَصَبُ جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون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 اور اس میں کچھ نہ سن سکیں گے انسن لاسن حسین خوردون لا فضا مرکوم کو تم تو اردون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 فإِنْ تََّ فَقُ آذَنتُكُمْ على سَوَا وَإِنْ أأَذِرأَقَبٌ أَمْ بَعيد مَا تُعَدُون إنِهُ يَعلم الْ الجَهْرَ منِلَ القَوْلِ وَعلم مَا تَكتون وَإِنْ أذِريل عَهُ فِتْنَةٌ لكُمْ وَمَتَ إلَ حين طَا رَبّحكُم بِالحََّّ وَرَبّنَ الرَّحمَُ المُسَْعاان على مَا تَصفون